اللہ الرحمن الرحیم اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ وبرکاتہ متباد اللہ وسلام وسلم مجھے تمام خوران گرامی اور میردانیہ شروعی سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلے دہ کتاب آفت میں سے بابو تجارت درس نمبر دو برکانتا پہنچا رہا ہوں سے نمبر دو اور پیج نمبر دو میں ہیں تیسرے پیراگراف سے شرورہ شاید علیہ فرما کچھ چیزوں کے خرید و فروخت کے بارے میں فرما ہے کہ جن کا خرید فروخت جائز حرمت ولا جائز نے بیگ و منل من ال جائز نے بیچنا حبتن ایک دانہ من الت گندم کا ایک دانہ بیچنا جائز نے قلتِ ہاں ہاں کیونکہ اس کی قلت کی وجہ سے بہت تھوڑا کس کام کرنے ہیں ایک دانہ خرید کے بندہ کیا کرے گا اسے کسی کام کا نہیں آئے اس وجہ سے جس کا کوئی قابل قدر فائدہ نہ ہو تو اس چیز کو بیچنا چاہیے اس وجہ سے ہمات بلا جز بے حبت ایک دانہ من الحمد گندم کا کیوں یہ قلت یہ ہے کیونکہ بہت ہی تھوڑی ہونے کی وجہ سے قلیل ہونے کی وجہ سے اور اس سے کوئی معقول فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ ہمات وکلشین ہر وہ چیز لاون تباہ بھی جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو شرن شرم اسے کوئی معقول فائدہ نہ ہو جز بیگ ہوئی اس کا بیچنا بھی جائز نہیں اور شرح اس کا خریدنا بھی جائز نہیں ہاں ایک فارمول شرف فرمایا ہر وہ چیز جس کا شرن جو ہے کوئی جائز فائدہ نہ ہو تو اس کا بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں اور لیکن لیکن یہ جو جائز بیگ الرواز گوبر کا بیچنا جائز ہے ہاں جیسے کھاد والا گوبر لی تاویت الاراضی کھیتوں کو توویت پہنچانے کے لیے و تعمیر المزارث زمین کو طاویت پہنچانے اراضی وال تعمیر المزار اور کھیتوں کو جو فصل والے کھیتوں کو اس کی تعمیر کے لیے اس کو آباد کرنے کے لیے وہ بے ادنی او نجس اور بے نا دہن تیل نجیس ناپاک تیل کا بیچنا بھی جائز ہے کس مقصد کے لیے پینے استعمال کے لیے نہیں بلکہ لے ہاں جی استعمال کے لیے نہیں بلکہ جذبہ ہے چرا جلانے کی پھر ساری صحراؤں میں اس زمانے میں صحراؤں میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے چرا جلاتے تھے راتوں کو تو اس نیک مثق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نجس تیل ہاں جی لیکن استعمال کے لیے نہیں بیچ سکتے اور مائل متنجس اس طرح ناپاک پانی جیسے گٹر لین کے پانی جیسے طرح ناپاک پانی کا بھی عام حالت میں بیچنا جائز نہیں ہے لیکن والما نجم وتنجم ناپاک پانی کو بیچنا جائز ہے لاش جارے درختوں کو درختوں کو دینے کے لیے والماض مضروات اور کھیتوں کو دینے کے لیے ہاں کھیتوں کو دینے کے لیے درختوں کو دینے کے جائز پینے کے لیے جائز بیچنا جائز نہیں ہیں ہو یہ بات ختم ہو گیا ہاں جی ہیں وہ لے گی شراب ہے یہ حرم و حرام ہے بیگ اس کا بیچنا بھی حرام ہے وہ شراب ہو اس کا خریدنا بھی حرام ہے کب اس وقت ان ارادہ شروع اگر اس کا پینا کا ارادہ ہو اور بیچنے والے کو پتہ ہے یا پینے کے لیے لے رہے ہیں اور خریدنے والے بھی پینے کے لیے خرید رہے تو پھر اس کا بیچنا بھی حرام ہے خریدنا بھی حرام ہے لیکن وہ ان ارادہ اگر ارادہ اور تحلیل اور اس کو سرکے میں تبدیل کرنا ارادہ ہو تو خریدنا جائز ہے اور ارادہ عراقت ہو یا اس کو گرانا اس کو گرا دینا کا ارادہ ہو تو یا جو شراب ہو تو پھر اس کا خریدنا جائز ہے مال مغن کے کی گنجائش ہونے کے سرب میں اس کو خریدیں خرید کر اس کو گرا دیں ہاں یہ خرید کر گرانے کے پہلوس ہوا تین لمح یا دل اگر قدرت نہ رہ تو اللہ ہی اس شراب کو گرانا اس کو ہاں جی فین دینا گرانا اسبابِ نہ ہی آنے من کر اسباب نہیں آنے من چونکہ ایک بندہ شراب بیچ رہا ہے تو اس سے آپ اس لیے خریدیں تا خرید کر اس کو گرانے کے کی لیے کیونکہ ویسے اس علاقے میں موجود مومنین جو ہے وہ کمزور ہیں اس میں فاصل لوگوں کا جو ہے ہی پاور ہے تو جو ہے حکومت ان کی ہیں تو ایسی صورتوں میں خرید کے گرا دیتے ہیں تاکہ لوگ گناہ نہ ہو ہاں لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے خرمات ان لم یادیں قدرت نہ اللہ راختہ اس کو گرا دینا نہ یہ نہ اسباب نہ گرائیں تو اس کے لیے کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے طاقتور ہے تو کوئی آدمی شراب بیچ رہا ہے لوگوں کو پلانے کے لیے پینے کے لیے تو آپ اس کو گرا سکتے ہیں وہاں پر کوئی اس کا جرمانہ بھی نہیں ہے لیکن جو ہے مومن کمزور ہے تو پھر فساد ہونے کا اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے لڑے جھگڑے کا خطرہ ہے تو اسی سر میں وہ خرید کر پھر گرا دیں خرید کر گرانے کا اسباب ہیں قلعہ اللہ رقص اس کے گرانے کا نہ من کر منکر کرتے وجہ طاقت نہ ہونے کا لیز المسمن مسمان کمزور ہیں اور مومنین و قوۃ الفاصین اور فاسق و فاجر لوگ بےمان لوگ قوی ہیں تو اس وجہ سے آپ خرید نہیں سکتے ہیں ایسے صورت میں جو ہے خرید بے خود ان سے چھین کر نہیں گرا سکتا ہے تو خرید کر پھر اس کو گرا دیں تاکہ یہ بھی جو ہے ایک نوع انسانیت کے خدمت ہے باقی حکومتیں وجود وجہ سے بے القلوے کتے کا بیچنا اور شراب ہو اور البتہ تربیت شدہ کتا ہے یعنی تربیت شدہ کتے کو بھیجنا اور اس کا خریدنا معن و نجس جب یہ ناپاک ہے یعنی کس مقصد کے خریدنا جن کتوں کو تربیت دیا ہو اور صحیح شکار کے لیے شکاری کتے کا خرید وو اور حیفظلانہ میں یا جو ہے جانوروں چوپائیوں کی حفاظت کے لیے اپنی بھائی میں دوسرے جانوروں کی حفاظت کے لیے و الحایت چاردیواری کی حفاظت کے لیے ایک کھیتی کی حفاظت کے لیے ان مختلف چیزوں کی حفاظت کے لیے جو ہے کتا بھی حرکت کا خرید و فروخت جائز ہے اس کے علاوہ و بے الفاظ فات چیتے کا بیچنا و طور شکاری پرندوں کا بیچنا کل بازی جیسے باز و سقر, سقر چرخ ہوتے ہیں یہ باز جیسا اس کا ہم شکل شکل ایک جیسا ہے قریب کریں و شاہین اردو شاہینی کہتے ہیں اوقاب اوقاب جو اردو اوقاب ہوتے ہیں آدھر بندہ بھی والباشق باشق بھی اسی اوقاب پر شکاری پرندہ ہے ان پرندوں کا جو بھی جو ہے جائز ان کا بیچنا بھی و ان کا خریدنا بھی دونوں جائیدان جائز ہے کیونکہ یہ سب میں اچھے مقصد کے استعمال ہوتے ہیں شکار کے لیے جانوروں کے پرندوں کے شکار کے لیے بھیا جو جائے سے بے الفیل ہاتھی کا بیجنا بھی جائز ہے ہاں جی بہت شراخ خریدنا بھی جائز ہے البتہ کس مقصد کے کی لئے آنا کیونکہ ہاتھی یہ مل اٹھاتا ہے عشرت مالین دس احمال بغل خچر کا دس بوجھ ایک ہاتھی اٹھاتا ہے تو بوجھ اٹھانے کے لیے آگے پیچھے ٹرانسفر کرنے کے لیے ان جائے سے مطلب اس زمانے میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی آج کل کے دور میں تو گاڑیاں آ ہیں ہاں جی مختلف چیزیں ان چیزوں کی خرید بھروش کی ضرورت نہیں ہے زمانے میں یہ جانوروں سے بوجھ اٹھواتے تھے تو لیکن بات ہے ان زمانے میں ان کی ضرورت تھی وہار اس کے علاوہ ایک تو یہ ہاں جی یا لیان کیونکہ یہ ہاتھی یا مل اٹھاتا ہے اشرتا مالین دس بوجھ احمال بیگال خچر کے جو ہے دس بوجھ اٹھاتا ہے اس کے فائدہ ہیں دوسرا یہ جی وہیار ہاں جی اوسات ہاتھ ہی ہاتھی جان لڑتا ہے کہ صف القتار میدانی جام میں تو یہ فائدہ بھی اس کے علاوہ یفیب النا سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اعظم اس کی ہڈی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی yani اس کی ہڈی بھی فائدہ میں اس وجہ سے اس کا بیچنا جائز ہے اچھا ول مغرو امینہ اور شکار کاروبار میں سے تجارت میں سے مغروط تجارت کے امین میں سے ماکانہ بھی باہری وہ ش... آ... کاروبار جو لوگوں کو سمندر میں سیر کرانے کے لیے رقوب الفاظ سمندر میں سیر کرانے کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں لوگوں کو گھما پھرا کے واپس لانے کا جو سا... وہ کاروبار کرتے سمندر کی سیر کے لیے تجارت کرنا پر مقرومی تجارت میں سے مقروب وہ کاروبار ہے وہ جو بھی رقوب سمندری سیر و سیاحت کے لیے جو ہے لے جانے کا جو کاروبار ہے وہ مقروع کرا دے دے تو یہ اس میں والا جو خدشات ہیں ہاں جی طوفانی ہوائیں چلنے کی وجہ سے باقی سامان آ کے لے جانے کشتیوں کے है الگ ہے یہ جو ہے صرف گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے وہ کاروبار سمندر میں وہ اجرت ذرا بھی اور اس طرح جو ہے اجرت ذرا نر جانور کے نسل کشی کے استعمال ہوتے ہیں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے نر جانور کا نر جانور کا جو نسل کشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اجرت و اجرت الحسائل حیوان اور اس طرح اجرا لینا حسین جانور کو یعنی جانور کو جو ہے اس کے نسل کشی کا شکل جو سسٹم ہے اس کو ختم کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کو حسائے بولتے ہیں تو اس کو جو ہیں تو اس کو اس عمل کے لیے پیسہ لیتے ہیں جیسے جانوروں کو جو وغیرہ ہے تو وہ بھی جو ہے مخروع ہے وجرت و خصال ہے ویوان کو خودی کرنا جو ہے اس کو اس سے نسل کے سسٹم کو جیسے ختم کرنے کے لیے جو عمل کی جاتے ہیں اس کا اجرا لینا بھی مخروح ہے اور معملتِ ظالمین واقعی کافروں کے ساتھ معاملات کرنے ظالموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ کرنے مخرو ہے ملا و کا ناگرچی یہ کافل امینا اہلی ذمہ اہلی سے ہی کیوں نہ وہ معاملات الفصاتے اور فاسل بیمان لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا بھی ضرورت ان برتنوں کا ہر چیز کا معاملہ نہیں ان برتنوں کا الطی جلۃاد کہ ان برتنوں کے بارے میں عادت چلی آئی ہے بے شرو الخوناف ان میں شراب پینے کا یعنی ہے نا کوئی اللہ کچھ برتنیں ایسے کچھ گلاس اور ایسے جو شراب نویشی کے محفلوں کی زینت بنتی ہیں تو ان برتنوں کو ان شراب نویش لوگوں کو بھیجنا مغرو ہے ہاں بے زروف لتون کا جلطِ عادت چلی آئی ہے بشور شرب شراب پینے پینفی ان برتنوں میں تو ایسی برتنوں جن میں شراب پیا جاتا ہے ان کا اسی شراب پینے والے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے بک الشین اور ہر اس چیز کا ان کو بیچنا مغروح ہے جو یومت دم جو ان کو مدد دیتے ہیں ان کی شرح نویشی کی محفل مجلسوں کو مدد دیتے وزائینوں اور زینت باشین مجالسم ان کی گناہ آلود مجلسوں کی ہاں جی ان ہر اس چیزوں کا یا کروں بےحم ان کا بیچنا ان فاصل لوگوں کو بھیجنا مغروح ہے ہاں جی ان چیزوں کا ان فاصل لوگوں کو بیچنا مغروح ہے تو یہ نہیں بھیجنا چاہیے ہاں جی باقی انشاءاللہ کل کے دس میں پڑیں گے اب ٹیم کافی آ چکے